وہ تو کل کو نے آج خیال کر کے آگے اس میں لگایا ہوا ہوگا یہ بیٹری سسٹم بیٹری سسٹم لگانے کا کہا تھا وہ بیٹری والا بجلی والا جام لگانے والا آیا تھا نہیں آیا تو پھر مقبر کھڑے کرنے ہوں گے جی مقبر اس دروازے میں پھر برام لے کے اس کے نارے پر وہاں پر ہمارے گاؤں کا فخر بابا گام دیتا تھا چھ مین پر بنائی دیتے تھے صبح کی اور حضرت اب آپ سے جلد آواز دے رہے پانچ کوس پر جاتی ہے ساڑھے سات میل غلام کو وہاں سے آواز دے کر بلا لگے کام پر اور ہم جو تو پانچ فٹ تک نہیں پہنچا سکتے <laughs> پانچ فٹ آپ کو پہنچ دیجیے آواز کیوں <laughs> اسلائی نفسو لو اور مرد درویش کا مرد درویش کتاب ملا ختم نہیں کو بات لیکن حج والا جو حج والا وار ہو گیا مر دروش درد وجه خوشوانه الحمد لله ناخذ ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونفكر عليه ونحوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من, من, من يهده الله له. من يهدنه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وما شاء الله لا الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله عما بعد عوض بالله من الشيطان المجيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فنزلوا عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تخذنوا وابشروا بالجلة التي كنتم توعدون نحن أوليانكم في حياه الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي النفسكم ولكم فيها ما تصدعون دوست فرمایا گیا ہے لیکن جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے ڈٹ گئے اس پر پاک ہو گئے اس پر تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ تم غم نہ کھاؤ اور ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کی جس کو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخر کی زندگی میں اور آخر کی زندگی میں تو تمہیں جو چاہو گے وہ ملے گا جو مانگو گے وہ ملے گا جی کا چاہاں ملے گا منہ کا مال مانگا ملے گا اور ملے گا ویسے نظلم رفظ الرحیم جیسے کہ مہمان کو اعزاز کے ساتھ دیا جاتا ہے جی ملے کے بھی سے جیسے مہمان کو اعزاز کے ساتھ دیا جاتا ہے تو دو باتیں تم کر لو اس کے ساتھ اتنی باتوں کے وعدے رام اور خواب کے جوروں نے کا وعدہ فرشتوں کے نزول کا وعدہ اور فرشتوں اللہ کا وعدہ کہ دنیا اور آخر میں تمہارے ساتھ ہے اور آخر میں جد کی نعمتوں کا وعدہ آپ دو, دو باتیں کر رہے ہیں تمہارا رب بن رہا ہے توحید کا اقرار کرنا اور اس کے بعد تھوڑا پکے ہو جانا اقرار کے بعد ایک پکا ہونا یہ ہے کہ انسان کی زندگی درست ہو کر اس سانچے بڑھ جائے اور مکمل طور پر سر جائے بس یہ پکا گیا جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان و تقبا نصیب فرماتا ہے اور ان کے کی زندگی درست ہو جاتی ہے آیت بتا رہی ہے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ملائکہ کی میت نصیب فرماتا ہے ملائکہ کا ساتھ مختلف مشکلات میں مختلف تکالیف میں ان کے ساتھ مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہفتہ ملائکہ جو ہیں دو ملائکہ یا چار ملائکہ یا آٹھ ملائکہ یہ تو ہر ایک آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں چونکہ نفس انسان صرف انسان اتنی یہاں مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ انسان مسلمان و ایک آفر ہے ایک ہے اور اس کے ساتھ حفاظت کرنے کے لیے چار فرشتے مقرر کیے ہوئے حافظ کہہری اس کے ساتھ نہ ہو اور جنات اس کو توڑ پھوڑ کے تقریبوٹی کر کے اس کا خاتمہ کر دیں اور اللہ والے جو ہوتے ہیں جو نیک لوگ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے ان کے لیے علاوہ حافظہ کے اور ان کی مدد کرنے والی ہے مرمدر کرنے کے لیے ملائکہ رحمت ان کا ساتھ دیتے ہیں جساید فرمائی کا تلند اللہ تخواق اللہ تعظم کہ اللہ تبارک فرشتے مناظر ہوتے ہیں اور فرشتے جو ہے تو چار بشارتوں کے ساتھ غم اور خوف نجاد کی بشارت کے ساتھ جنت کے داخلے کی بشارت کے ساتھ اور جنت کی نعمتوں کے ملنے کے ساتھ جس طرح کے مہمان کو اعزاز کے ساتھ دی جاتی ہے تو اس طرح اولیا اللہ کے ساتھ ملائکہ رحمت ہیں اولیاء سے اولیاء اولیاء شیطان کے ساتھ و مدد شاطین کی بدر کی جنگ میں جس وقت کفات جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے تو انہوں دیکھا کہ ان میں ایک ان, ان, کے ان کے درمیان آ گیا اس کا طایسہ سردار بن مالک نہیں سورا کا بن مالک اس کا نام ہے میں نے کہا کہ سوراقا بن مالک بھی جی آ پہنچا بڑی خوشی ہوئی کہ پورے طائف آدمی ساتھ آ کے نوائنگ کر رہا ہے اور زیادہ دانشور تو مکمک کرم والے ہوتے تھے تائف والے نمبر دو دانشور ہوتے تھے لیکن اس دن جو مشورے دے رہا تھا یہ اس والا طائف والا بن مالک یہ مشورہ دے رہا تھا تو ایسے تو بہت دانشانہ مشورے کن کو اوس کے مشورے کرتے کرتے یہاں تک کہ بدر کے میدان تک پہنچے اور بدر کے میدان تک یہاں تک کہ جس وقت کے بدر کے قریب پہنچے کفار کو پر اطلاع دی گئی کہ جس قافلے کو جس قافلے کے پکڑا جانے کا خطرہ تھا مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قافلہ با حفاظت مکہ مکرمہ پہنچ گئی تب اس درمیان باقی سرداروں نے کہا کہ بس جو مقصد ہمارا تھا قافلے کو بچانے کا وہ حل ہو گیا ہے لہذا میں واپس چلے جانا چاہیے تو شیط... شیطان نے ابو جہل کو پکا کیا کہ واپس بالکل نہیں جانا ہے تو باقی قوم والوں نے کہا کہ آپ جائے ہے تو لڑائی نہ رہی کوئی صورتحال نہ رہی تو اب تم کیا کرتے ہو واپس جانا چاہیے اور سے گھر نہیں واپس جانا کیونکہ واپس جانا چاہیے لڑائی نہ ہوتا بدر پر جا کر تین دن پکنک منائیں گے تین دن کھائیں گے پکائیں گے گائیں گے بجائیں گے اور تین دنیا ہم وہاں ایش کریں گے پھر واپس آئیں تو شدہ نے پکا کیا تاکہ پیچھے نہ ہٹائیں خیر آگے یہ بدر کی جو جنگ ہے یہ بالکل بغیر اسباب کے مسلمانوں کی طرف سے بالکل اب بغیر اسباب کے کیونکہ اللہ تمہارے ورید اللہ حق الحق کا اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ اللہ پاک کی بات جو ہے وہ پاکی سچی ہو کر سب کے سامنے آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اسلحے کے بغیر تعداد کے بغیر طاغت کے, کے کیسے پتہ دیتا ہے اس لیے مسلمان تو کافا روکنے کے لیے جلدی سے آئے تین سو تیرہ جم ہو کے آگے, آگے بڑھے اسمان اجلاس میں آپ نے باپ واپس بھیج دیا کہ تیری گھر والی بیمار ہے تین سو بارہ ہو گئے اور آگے جا کر اسی میل چلنے کے بعد ایسے حال میں آگئے کہ لشکر ہے کار کا وہ بے میں من کے سامنے آ گیا اور یہ بے بےخوری من لشکر کے سامنے آ گیا آپ اگر پیچھے اصل کے لیے اصل دینے کے لیے آنا بھی چاہتے تو نہیں آ سکتے اسی میل چل کر کون آئے گا بس رضی اللہ عقل حق پہ گل مارتی ہے اللہ تعالی چاہتا تھا کہ اپنی بات کو سجا کر کے دکھائے الزد اللہ کا کھڑا کر دیا گیا جس وقت کہ بدل کا مار کا گرم ہوا اور فرشتوں کا نزول شروع ہوا سا دوارے الحمد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بادل آئے اور بادلوں میں سے گوڑوں کے نہلانے کی آوازیں آئیں اور یہاں تک کہ ہمیں آواز آئی کہ اس میں کوئی آدمی کہہ رہا ہے اک بل یا ہے زوم اے ہے زوم آگے بل ایسا آواز سے دو آدمی ہیں ایک بار مسلمانوں کے صحابی ہوئے ہیں دوسرے یہ کہتے ہم دونوں جا کر بدر کے پاس قلعے پر بیٹھے ہوئے تھے یہ تماشا کرنا چاہتے تھے کہ یہ لڑائی کا تماشا کر رہے تھے کچھ لڑنے کے لیے ہوگا کچھ تماشا کے لیے آئے ہوتے ہیں جس وقت کوئی ایک طرف پتہ کر رہے تو دوڑ گریبی غریبت لوٹنے کے لیے آگے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہم اب ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے بادل آئے بادلوں میں سے گھوڑوں کے ہنگانے کی آوازیں آ رہی ہیں پر یہ ہی آواز جب آئی اکبل جا ہے تو کہتے میرے ساتھی پد تو آواز سے سیدھا سے ہوئی کہ اس کا کلجہ جگر پھٹا اور اس کی پہ ہو گئی اور کہتے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا بعد میں جب نہ ہوش میں آیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کیا بات ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ اس وقت فرشتوں کا لشکر نازل ہو رہا تھا اور جس گھوڑے پر حضرت علیہ السلام سوار تھے اس کا نام ہے زوم تھا اور اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھ یعنی میدان جنگ آگے بڑھ تو یہ آواز شیطان جو بن رالک کی شکل میں تھا اس نے جب دیکھا کہ فرشتوں میں ووش ہو گیا شیطان جو ہے تو اس کو کشش کی بھی ہے اس کو مشاہدہ بھی حاصل ہے آر مغیر کا مشاہدہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور کشمت کو حاصل ہے پھنستے بھی رہ سکتا ہے پھنستے بھی نظر آتے ہیں روایت ایسے مقام سے پسکارا ہوا ہے کہ اس نے قرب اور کمال کی ساری منزلیں طے کی ہوئی تھی قرب کمال کی ساری منزلیں طے کی ہوئی تھی قبول کی منزل طے نہیں ہوئی تھی جا؟ اس لیے ہماری طرح آدمی دعا کرتے ہیں کہتے ہیں تو اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے اور محققین ماہرین جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ قبول نصیب فرمائے قرب خیتان بھی ہوا <متحدث> قبول نہیں ہوا <متحدث> اسے جب دیکھا کہ تو فرشتوں اتر رہے ہیں میں اسے بھاگنے لگا میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اب اجال باغی سے داخ گئے یہ کیا کرتا ہے ابھی تک اتنا زبردست مشورہ دے رہا تھا اور اب جو تو بھاگ رہا ہے تو اس نے کہا وہ سو سوریامران کیا این آرام آلات خواب اللہ میں اب وہ دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھ رہے ہو اور میں تو اللہ سے اللہ سے ڈر رہا ہوں کیا اب جب فرشتوں کا نظور شروع ہو گیا تب میدان میں کیسے ٹھہر تولاوں پر جو ہے تزنظل اللہ الملائکہ کا ظہور ہو رہا ہے کالو رب ان اللہ سے مست ہو ملائکہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے پکے ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہے فرشتے تو, صحابی صحابی اکرام لے لہ پر تو ایک ہزار فرشتوں کا نظور ہوا اور کفار پر جو ہے تو شہزیاتی ان کا نظور ہوا ہوا تھا کہ شیطان صلاح کا بالک کی شکل میں آ کر انسانی شکل میں آ کر ان کے ساتھ چل رہا تھا سارے دے رہا تھا اور میدان کی نظم،, نظم اور منصوبہ بندی کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر نزول ہوتا ہے شری شیاتین کا یہ ان کے ساتھ باقاعدہ مدد کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس خیبر اسپتال اس کا بانے ہوتے ہیں ساری گندگی ہی. اس میں ہو رہی ہوتی ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے بڑے غیرتی ان نے جا کر ایک ہفتہ اس کو کنٹرول کیا وہ جب نہیں رہی پچھلی کو آئی تھی تو افسانے کے دینی جذبات تھے ان نے ان کو ساتھ دیا اسے کنٹرول کیا رات کو اس کی بچی کو گرم پانی گرا اور رات سے جلدی مجھے کہ میں نے کہا یہ شیاتی ان حبیصوں کی مدد کو آئے ہوئے ہیں تو لہذا اس بات کے روکنے کا یہی واحد طریقہ تھا کہ تمہاری بیٹی دلتی پی اور تم اگر بس روک پاتے پریشان ہوتے اور ان کی جان چھوٹے تو اب بات میں یہ وزارت وزارت شہر کے پاس رہی ہے میں لوگوں کی حکومت کے پاس اس گندگی کو نہیں دور کر سکتی یہ ان مجھے تو کچھ درسوں کے بات اندازہ ہوا کہ ان کی ترجیحات میں ہی نہیں ہے یہ بات ایسا نہیں گرے میرے بھائی ترجیحات میں اتنی باتیں نہیں رہی تھی ڈاکٹروں کو کھاڑ پچھاڑ ان کی تبدیلیاں ان کو پریشان کرنا یہ تو کر رہے تھے گندگی کی دور نہیں کر رہے میں تمہیں یہ تو شیطان کا حملہ ہوا ہے تاکہ تم اس پریشانی میں اتلا ہو اور جس خیر کو نافذ کرنے کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے وہ رک جائے باطل کا ایک درجہ ہے کہ اس پر شیتان انسانی شکلیں متشکل ہو کر آ کر مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے بدل میں آ کر کھڑا ہوا اور ایسے ہی ان لگ رب اللہ عمر سے ہوں جن لوگوں نے کہا کہ مارا رب اللہ ہے پھر اس کا ہے ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان پر رات نازل ہوں گے فرشتہ رحمت کے جب ماں رحمت کے فرشتہ محضول ہوتا ہے تو ایک عام آدمی اگر اس کا اثر محسوس کرنا چاہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل مضبوط ہو جاتے ہیں دل کی پریشانی دور ہو جاتی ہے ٹینشن ریلیف جی حساب سے ٹینشن دور ہو گیا پریشانی دور ہو گئی اور دلوں میں بنانکاری ہو جاتا ہے اور ہمارے گرام فرماتے ہیں کہ بدر کے علاوہ جتنی جنگوں میں فرشتوں کا نزول ہوا ہے یہ فقط کھڑے ہوتے ہیں جس سے اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے بینان پیدا ہو جاتے ہیں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور کفار پر داشت اور خوف تاری ہو جاتا ہے میں کہ بدر ہوا ایک جنگ ہے جس میں فرشتوں نے اترنے کے بعد کتال بھی کیا لڑے بھی کیونکہ کہتے جب بدر کا بدر کے فرشتوں کا نزول ہوا تو کفار سے تین ہزار اور مسلمان تھے ایک ازا خوش کے, کے بعد جب کو مسلمانوں کو دیکھتا تھا تو ان کو تین ہزار نظر آتے تھے اور مسلمانوں کے دلم اور جلدی امنان تاریخ کیا سکون تاری ہوا یہ جب ان کو دیکھتا تھا تو ان کو وہ تین سو نظر آتے تھے ایک ہزار نظر آتے تھے ایک ہی کم نظر آتے تھے ان کو تین گنا نظر آتے تھے اور ان کو جو ہے تو کم نظر آتے تھے اللہ باغ نے بدل مدد فرمائی سنوایا گیا کہ ہم نے رات کو بارش نظر سنوائی رات کو بارش نازل ہوئی تو رہتی زمین جم گئی پانی تمہارے لیے واپر ہو گیا اور کخار کی زمین ان نے چکنی زمین سخ منتخب کی تھی کہ اس میں گھوڑے کے پاؤں ادھر جمتے ہیں لڑنا آسان ہوتا ہے وہ پھسلن ہو گئی اور ضلع میں اللہ تبارک کو روب جاری کیا اور فرشتے جو اترے فرشتے سے پہلے لڑی نہیں انہوں نے پوچھا کہ اللہ لڑتے کیسے ہیں تو بتایا گیا کہ ان, پر ضرب مارو, ضرب کہ ان کی گردنوں پر ضرب مارو ان کی گردنوں پر گردنوں پر اور کاٹور کی سفوں کے بعد سفوں بوہم فوک الناک مدر بوہم جی مودر بو من ہملہ بنان مدر بوہم فوک الاناخ مودربن ہمک اللہ بنان کہ مارونی کی گردنوں پر اور سفوں کو کاٹون کی سفوں کو گرام روزانے کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ہوتا تھا کہ ہم تلوار کھاتے تھے اور ہمارے مارنے سے پہلے ماردن کٹ کر وہ گری ہوتی ہے یہ کا کبار ہوتا تھا اور جن ختم ہو گئی تو ہماری ضرب کا اور فرستے کی ضرب کا اس طرح فرق کیا جاتا تھا کہ جس کو فرشتے نے قتل کیا ہوتا تھا تو زخم کالا ہو جاتا تھا وہ جو ہمارے ہاتھوں سے قتل ہوتا تھا تو کالا نہیں ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زبردست پہلوان اپنی گرانڈیو شخصیت سے کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر ان کے زمین پر لگتے تھے کادتنا تھا بدلتنا تھا اور آواز دیتے تھے پانچ کوش پر آواز جاتی تھی ساڑھے سات میل تک ان کی آواز جاتی تھی جب غلام کو پکارتے تھے چہراؤں میں آواز ٹھیلتی ہے یہ ساؤنڈ پالوشن کے دور بنی ہوا ورنہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں محلہ اس کی آواز ٹھیلتی تھی ضرور سات ساڑھے سات مل تک آواز جاتی تھی گھوڑے پر بیٹھے تھے پاؤں زمین پر لگتے تھے اے کمزور سے آدمی ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کیا بدل کی جنگ میں اور باندھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلے کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کو بڑی شرم آ رہی ہے کہ میرے سائز میرے سائز کو میرے کٹ کٹ جسے کو دیکھو اور اس کو دیکھو اتنا کمزور سا آدمی ہے مجھے باندھے کو لے جا رہا ہے فیصلے کے لیے اب کوئی کیو نہیں کوئی بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو انہوں نے مجھے ایسے گرفتار نہیں کیا ہے وہ تو کوئی بہت مضبوط آدمی تھا جسے مجھے گرفتار کر کے سے دیا وہ کہتا ہے ایسے ہی کہتا اس کو میں نے گرفتار کیا ہے اور لایا گیا تم کو بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کے فرشتے کے ذریعے اس کو گرفتار کیا اور اسے باندھ کر پیچھے دیا تو جب آدمی کے عمال اللہ کے یہاں مقبول ہو جائیں یہ ہے تو کالو رب اللہ اس میں کام ہوں جن لوگوں نے کہا ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے پکے ہو گئے جب اس پکا ہو جائے اس کی زندگی بتا درست ہو جائے تو اللہ تبارک صوالہ کی طرف سے فرشتوں میں نزول ہوتا ہے وہ اس کے کام کاج میں اس کی مدد کرتے ہیں اس کے دل کو حوصلہ دیتے ہیں اس کے دل پر اطنام جاری کرتے ہیں اس کے دل کو سکون دیتے ہیں جنگوں میں اس دن کا ساتھ دیتے ہیں اور سارے کاموں میں ان کے ساتھ ان کی میت میں چل رہے ہوتے ہیں ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے ایک اللہ والے کو کہتے ہیں کہ میں نے مزدور مزدوروں کے کھڑے تھے وہاں گیا کہ میں نے مزدور منتخب کیا یہ بہت خوبصورت نوجوان اور بہت اس میں چہرے پر تقوی اور نور کے اثرات کہتے ہیں کہ چلو اس لیے مزدور پکڑتے لے کر جب میں آیا اس کو اسے کام اسے کام سے کروایا میں نے تو میں نے جا کر دیکھا کہ اس ایک آدمی نے دس مزدوروں کے برابر کام کیا ہوا ہے تو مجھے حیرت ہوئی کہ چکر صورت کو بدن کو سہد کو دیکھو اور آدمی نے دس آدمی کے برابر کام کیے کہیں دوسرے دن میں نے کہا کہ اس کے کام کو دیکھیں کہ کام کرتے کیسے تو کہ دوسرے دن میں نے جا, جا کر دیکھا کام کرتے ہے اسے کہ وہ کیچڑ دیوار بنانے کے لیے کیچڑ رکھ رہا ہے اور پتھر آ کر خود لگ رہے ہیں تو مجھے انداز ہوا کہ یہ تو کوئی اللہ کا پوچھے درجے کا ولیل دوسرے دن میں اسے ڈھونڈنے کے لیے گیا کہ ہمارا مزدوری کا کام اس نے کہا ہم ہفتے میں ایک دن ہی مزدوری کرتے ہیں پھر چھ دن چھٹی کرتے اللہ کی عبادت کے لیے تو میں نے کہا کہ کام تو میرے ایسے بھی کافی ہوا ہوا ہے میں چھ دن کام بھی روکتا ہوں پھر اللہ والے سے کام کریں گے چھ دن کے بعد میں گیا پھر وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میری یہ شرائط ہیں چھانے میری مزدوری ہے نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا اور کہ ساری شرائط جو ہر وقت طے کیا کرتا تھا اس کے ساتھ میں نے طے کی میں پھر مزدوری پر لے آیا پھر مزدوری سے کہا رہے تیسرے دن جب میں گیا تیسری دن جب میں گیا اس کو لینے کے لیے تو بیمار پڑا ہوا تھا کہ مجھے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں لے آیا تھی کی یہاں تک کہ میرے پاس اس کی موت ہو گئی موت کے وقت سے کہا کہ دیکھیں میں اس وقت کے خلیبتر المسلمین ارون بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میں نے وہ شنشائی والی زندگی کو چھوڑ کر فقر اختیار کیا تھا اور یہاں میں ہوتا تھا مزدوری کرنے والا میں اب یہ ہے جیسے میری موت ہو جائے تو میرے کفن دفن کرنے کے بعد میرے کو مجید اور یہ انگوٹھی یہ ارون رشید بادشاہ کو پہنچانا تو واقعی کہتے کہ میں جب پہنچانے کے لیے گیا تو واقعی وہ بادشاہ کی انگوٹھی تھی اور یہ بادشاہ کا بیٹا تھا اور فخر کے اختیار کرنے پر جو اللہ نے ملائل کا درجہ عطا فرمایا اب اس کے کام ملائکہ کی مدد سے ایک آدمی دس آدمی کے برابر کام کر رہا تھا بھائی ہمارے اور آپ کے ذمے اتنی سی بات ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو درست کر لیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ ساری کائنات کو ہمارے لیے درست کر دے گا ہم کائنات کی درست کرنے کی مشکل بیماری کو اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے ہیں اور اس درست کرنے میں اپنی زندگی کو بگاڑ رہے ہیں اپنے اعمال کو بگاڑ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کام بنے کا پیسے کے پیسے سے پیسے کے لیے ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں کام بنے گا پیسے سے عہدے سے ڈگری سے کرسی سے صدارت سے وزارت سے زیادہ اس کے لیے اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکامات کو توڑ رہے ہیں اور اللہ سے منہ موڑ رہے ہیں اور نیکی کو چھوڑ رہے ہیں اور ظلم سے جاتی سے چیزوں کو لے رہے ہیں چیزوں کو کمار رہے ہیں چیزوں کو کی زیادتی کر رہے ہیں اس خیال سے کہ شاید ایسے زندگی بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تو اپنے آپ کو درست کر لے تو اگر بن جائے تو اپنی اصلاح کر لے تو اگر بن جائے تو جن چیزوں کو تو بنانا چاہتا ہے ساری کائنات کو بھی تیرے لیے بنا دوں ان اللہ قالو کالو الله اللہ تم قانو جن لوگوں نے کہا مت بھائی ہمارا اللہ پھر اس پر جم گئے تو نزل الملائی کا ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے اللہ تو لا اللہ ان بشارتوں کے ساتھ کہ تم غم نہ کھاؤ تم خوف نہ کرو وقب شروع میں جنگنا اور تم کو بچھارا دیتا تھا کی زندگی اللہ جی کو دعا دوں جس کا تمہارے ساتھ وادہ تھا نہنو لیا گم فل ہیات دنیا. دنیا کی زندگی میں تمہارے مددگار ہوں گے اور پھر آخرا اور آخر کی زندگی میں بھی اور لگم پیا آخر کی زندگی میں اور لگم پیا ماتا پیا ماتب دوں آخر کی زندگی میں تمہیں جی کا چاہا ملے گا منہ کا مانگا ملے گا ضلع نین تم تمہیں دیں گے ایسے جیسے کہ مہمان کو بغیر کمائے بغیر پکائے اعزاز کے ساتھ آدمی مہمان پتا فرماتا ہے ایسے آپ کو دیں گے جب انسان اللہ باغ یہاں قبول ہو جائے ایک گزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ اگر تم دین کی ایسی خدمت کے لیے کھڑے ہو جاؤ قبر باندھ کے کہ جس نے کتاب اور جان لڑانے کو تم اختیار کر لو دین کی خدمت کا جذبہ اور اپنی زندگی کا دودھ کرنے کا جذبہ جان لڑا کر اس پاسر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو پھر تمہاری روزی کا بندوبست اللہ تمہارے کو تالا مالی غنیمت سے کرے گا کفار کمائیں گے تم کھاؤ گے ان کے خزانے تمہارے قدموں کے نیچے آئیں گے اگر تم کتاب کے درجے کو پہنچ کر اللہ کے دین کے کام کرنے کے لئے قبر بستہ ہو اور کتاب کے درجے کو نہ پہنچے خون بانے کے لیے تیار نہیں ہوئے پسینہ بانے کو تیار ہوئے تکوا اختیار کیا پردگاری اختیار کی پسینہ بایا اور اللہ کے دین کی خدمت کی تو پھر تمہارے تمہار تمہار تمہاری روزی کا بندوبست ہم, ہم ہدیہ سے کریں گے اللہ تبارہ دوبارہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ تمہاری روزی تم تک پہنچائے یہ بڑے بدلدور ہیں صبح سردی میں پیر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ منہر والے ان کے بڑے خلیفہ ہیں یہ خون درویزہ بابا رحمۃ اللہ علیہ پشاور میں تمہیں یہ کافی عرصہ ملنے کے لیے نہیں گئے تر ایک دن ملنے کے لیے گئے تو نے کہا کہ آپ بڑے دن نہیں آئے اتنا صاحب کہاں رہے ملاقات کے لیے نہیں آیا میں نے کہا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ میں آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آؤں میں اس انتظار میں تھا کہ مجھے کچھ پیسے ملیں جاتا کہ میں آپ کے لیے کچھ شکرانہ کچھ ہدیہ خریدوں اور پھر میں خدمت میں آدر ہو تو نے کہا دیکھو میں تمہارے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں یہ دنیا کی چیزوں کے لیے اللہ نے ان مالداروں کو پکڑا ہوا ہے میرے لیے ان مالداروں کو ان شاید رشید والوں کو ان کو پکڑا ہوا ہے کہ میرے قدم میں لا کر ہیں میں تو تم لوگوں کے لیے بیٹھا ہوں کہ تمہاں کا جیسے سیکھو اسلام سیکھو اللہ کا نام سیکھو اللہ کا تعلق سیکھو کہ میں تو تمہارے لیے بیٹھا ہوں یہ تو نے میرے لیے گرفتار کیے ہوئے ہیں کہ لا ساری چیزیں پہنچاتے ہیں بستی نظام الدین میں دہلی میں تبدیلی جماعت کا مرکز ہے اس میں ایک کام کافی تیزی سے پھیل رہا تھا ہندوستان کی حکومت کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ یہ ہر تاریخ جو آخر میں سیٹ پر جا کر منتج ہوتی ہے <تصفح> تو یہ اتنی تاریخ سے اس بڑھ رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ ہوگا ان کی انکوائیاں کرتے کرتے یہاں تک کہ آخر بہنوں نے جو اس وقت کے امیر تھے ان سے سوال جواب جو ہے میرے خود کیے پر ایک تو کہتے ہیں آ کے ان کا ہر تاریخ کے فنڈ کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہے ان کا پیسے کہاں سے آتا ہے تو ایک دن آیا نے دیکھا کہ لنگر میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس نایات کاٹے کی بوریوں سے فرش سے لے کر چھت تک بھرا ہوا ہے یہ کہاں سے آ گئی انہیں کہ جہاں سے بھی آ گئی خیر بعض اس انکوائری کسی نے کہا کہ ہماری جتنی انکوائری ہوئی ہے اس بات ہے کہ تم آخرت کو بیان کرتے ہو ایمان کو تقوا کو انسان کی اصلاح کو صلاح کو فلاح کو صلاح کو واشی کو یعنی کو ہمدردی کو, کو, کو, کو, کو خرخائی کو لیکن ایک بات ہے کہ اتنے لوگ جو تمہاری تائید میں کھڑے ہو رہے ہیں اتنی تعداد جو تمہارے پاس آ رہی ہے یہ کسی وقت اگر ہمارے خلاف ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا یہ کسی وقت ہمارے خلاف ہو گئے پھر کیا ہوگا تمہاری ایک تعداد تو ہو رہی ہے تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں اگر یہ اخلاف کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو ان کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکتا اگر اخلاق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں پھر تو ان کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکتا اور اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور چلتے ہیں چلے تو پھر یہ خود ختم ہو جائیں گے۔ باقی اس کے پاس کا پھر کچھ جواب نہیں کہ اگر تو اللہ کی ردا کریے اخلاق کے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا اور اگر کسی اور جلدے کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ خود ختم ہو جائیں گے سامان آج سوچتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کو بنا لیں جس سے کام بن جائے گا کہ اللہ کے تو اپنے آپ کو بنا لے اپنے آپ کو بنا لے تو ایمان پر پکا ہو جائے ایمار پر پکا ہو جائے جن چیزوں کو تو بنانا چاہتا ہے وہ بغیر غریب محنت کوشش کے ہم تمہیں بنا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جس وقت بھی حکم کا اور مفاد کا مقابلہ جائے تو اللہ والے مفاد کو قربان کر کے حکم کو پورا کرتے ہیں کیونکہ اصلی کامیابی اس میں اور ہم دنیادار ہم سے حکم ٹوٹ جاتا ہے مفاد کو ہم لے لیتے ہیں دو بات ہمیں جاری فنکتا ہے یا تو مفاد میں یا مزہ میں دو امین ہیں ایک مفاد ایک مزہ ہے یا نف کے مزے میں ہے حکم سے ٹوٹتا ہے یا مفاد کو لیتا ہے حکم کو چھوڑتا اور جب دونوں پر قدم رکھتا ہے مفاد کو بھی قربان کرتا ہے مزہ کو قربان کرتا ہے اور حکم کو لیتا ہے تو بس یہی تو مجاہد ہے جس کے بعد اللہ اللہ تعالیٰ کا دورہ کھلتا ہے یکم پر نف کے خود نے بگڑے گر کئے دوست ایک قدم پر تو کے اوپر رکھو اگلا جائے دوست کی گلی میں با. اور قدم جائے اور قدم کے نہیں دو باتوں کو چلنا ہے نف کے مزے کو اور مفاد کو متاثرین بات کو سناتا ہوں یہ سال میں ایک دفعہ اس نمبر سے کوشش کیا کرتا میں سنا دوں ایک بادشاہ شکار کے لیے گیا ساخ باد بار کو طوفان آیا سارا اس پاس لشکر سارے شکاری سے تر ہو گئے خاندان کے لوگ سے تر ہو گئے اور یہاں تک کہ جب روشنی پھیلی جمع کرنے کے لیے سب کو جمع کرنے کے لیے تو بادشاہ کی بیٹی جو باغی ہے وہاں سے اس بہادو باران کے طوفان سے تو ایک جھونپڑا اس پر نظر آیا ہے اس پر روشنی سے اندر گھسی ہے اسے دیکھا ہے کہ ایک طالب علم کتاب پڑھنا ہے باہر تو نکلنے کے یہاں ہی تھی اسی جگہ بیٹھنا تو اس طرح ہوا کہ صبح اس کے یہ دیکھتی ہے عورت تھوڑی دیر طالب علم پڑھتا ہے پھر اپنی عملی کو چراغ کے اوپر سے رکھ لیتا ہے پھر پیچھے کر رہے جلتی ہے خیر رات سے گزر گئی صبح بادشاہ نے وہ بادشاہ کی بیٹی وہاں سے برامد ہوئی ساتھ میں پوٹ ہوئی کس طرح ایک آدمی تھا وہاں پر اس کو بھی گرفتار کیا گیا بادشاہ نے کہا کس کہ سے پہلے کوئی بات پھیلے اور کوئی پراپگنڈا ہو اس کو قتل کرنے. دے لڑکی نے کہا قتل کرنے سے پہلے مجھے ایک سوال کرنے مجھے دیں گے اس کو لڑکی نے کہا کہ رات کو تجھے پڑتا تھا, تھا تھوڑی دیر کے بعد اس اور پھر پیچھے کر لیتا تھا ساری ذات اس کرتا رہا. اس کا کیا مطلب تھا اس نے کہا مجھے اس وقت نفس نے دعوت دی شیطان نے گلایا نفس دعوت دی کہ اب تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اس کو جمال ہے جوانی ہے سیت ہے رنگ و روہر ہے تنہائی ہے کوئی اس سے ہی نہیں ہے تو کہ میرا نف ہو جائے گا یہ ابرا ابرا ابرا ابرا تو میں نے اپنے آپ سے کہا, کہا کہ یہ نفس جو تو کہہ رہا ہے اس کا انتظام دھیاننا ہے اور این ایف سی ایے کی یاد سلاخ کی یاد جو ہے اس کو ذرا تو برداشت ہے اس کو ذرا تو سہد اس کی ازمائش کر کے اس کو سہ سکتا ہے پھر جدم کی آگ بھی سہ لے گا کہ اس پر میں نے انگلی رسی میری انگلی جلی مجھے تکلیف ہوئی اس ازیت سے میرے بادل سے وہ خیال دھل گیا تھوڑی دیر درد ہوتا رہا یہاں تک کہ پھر وہ ازیت تکلیف ختم ہوئی پھر میرا خیال واپس آ گیا جب پھر خیال واپس آیا اس کے اندر کھچڑی پکائی پکائی یا وہ گالے مارنے لگا پھر میں نے انگلی کو چراغ پر رکھ لیا پھر انگلی جلی مجھے ازیت ہوئی تکلیف ہوئی تو نفس کا وہ خیال غائب کر اے تھوڑی دیر ڈر رہا تکلیف رہی خیال غائب تھا پھر جب تکلیف ہٹی پھر وہ خیال حاضر ہو گیا کہ ساری ذات یہ خیال آتا رہا اور میں ایسا نفس کو ازیت دے کر آپ کی ازیت دے کر اس کو رہا یہاں یعنی تک کہ اللہ تبارہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور بہتر افیکٹ سے محفوظ رہا نہیں نف کے مزے کو آگ کی جلن سے جلا کر کچھ لاؤ نف کے مزے کو آگ کی جلن سے جلایا کچھ لاؤ اور ساری رات بار بار کچلتے کچلتے یہاں تک کہ اللہ پاک نے کامیابی نصیب میں اوہ بادشاہ نے کہا یہ تو اللہ کا ولی ہے کہ بجائے قتل کرنے کے تو اس لڑکی غرشتہ کا رشتہ ہی اس کو دینا یہی مستحق کہ میں بھائی نے کالو رب اللہ سب مست کام ہوں جن لوگوں نے کہا مارا رب اللہ ہے اور سب جمے رہے تو نزل والے مل ملائے کا پر نازل ہوتے فرشتے اللہ تخاف لا تزم کی بشارت کے ساتھ کہ تم غم نہ کھاؤ تم خوف نہ کرو وہ اب شروع میں جملہ جن کی بشارت کے ساتھ اللہ جی کو نمفت وادا ہے نہنو اور حیات دنیا ہم تمہارے ساتھ کیے دنیا کی زندگی میں اور فی الحال آخرت <سؤال> بھی اور آخر میں لگم کیخرت ایسی نہیں ہم کر دیں گے جو تمہارے منہ کے مانگی ہوئی تمہارے دل کے چاہی ہوئی جی کا چاہا دیں گے منہ کا مانگا دیں گے فوج وہ دیں گے ایسا جیسے مہمان کو انتہائی ادا کے ساتھ بغیر کمائے بغیر پکائے انتہائی عزت کے ساتھ دیا جاتا ہے اللہ تبارک علم کی پتنی جی